علّیم صحیح الرحمد <سؤال> صحمد مطلب سہی البادشہ صبح ون علیہ باقی تمام برادر السام خرآن و سب کو سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلے درس کتاب دعوت شریف میں سے دعوت شریف میں سے درخت نمبر ایک سو انیس اور اوراد خمشاہ کا درخت نمبر چھیالیس سے فورٹی سکس پر عمر سنسل داس اور میں سے بھائی الحمد للہ اور ختم ہوا اس کے بعد جو بیچ میں چھوٹی چھوٹی دوائیں پڑی جاتی تھیں ہر وقت کے محسوس ہوا بھی ختم ہوا اور پھر دعات و شروع کرنے سے پہلے پانچ درس عام لوگوں کے مبارکانوں تک توسل کے حوالے سے چونکہ دعاتوں میں اللہ سے ہنجی محمد آل محمد کو چادم عاسم علیہ السلام حضرت حضرت قبراء اور جبری امین کو وسیلہ قرار دے کے پھر ہمارے حاجتوں کی براری کا اور آخرت کے آفات سے بچنے کا ہاں جی دعا کیا ہوا ہے اللہ سے دعا طلب کیا ہوا ہے انتاز ہاں جات نے یا قاض اللہ یا کاش محمد کے اللہ سے دعا پر دعا ہے اس سے پہلے سارے وسیلہ کرا دیا ہے تو وسیلہ کرا دینا کیا قرآن کی روشنی میں ملتا ہے نہیں ملتا ہے حدیث کی روشنی میں ملتا ہے نہیں ملتا ہے اور امیر کبھی رحمٰہ بزگان کی تعلیمات کی روشنی میں ملتا ہے نہیں ملتا ہے اس سلسلے پہ آپ لوگوں تک جو ہے پانچ درس پہنچا اور جو کہ ایک لحاظ سے دعات شفوں کا مقدمہ تھا ہاں جی دعات کا مقدمہ تھا الحمد یہ پانچ درس تک مل پہنچا جن سے ہم اس نظر پر قرآن عزیز برغان کی تعلیمات ہم اس نظر پر پہنچا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں ہماری دعاؤں کی قبولیت کے لیے ہاں جی ہماری دعاؤں کی قبولیت کے لیے ہمارے حاجات کی براری کے لیے ہماری پرشن دھوکے جب ہم دعا کریں گے تو ان ہستیوں کو ان مقدس ہستیوں کو امبیا علیہ السلام کو ملاکہ کو محمد علیہ محمد علیہ السلام کو اولیاء الہی کو اور اللہ کے دوسرے مقرب بردن کو البتہ ہر کسی کو تو وسیلہ قرار نہیں دے سکتا ہے اللہ کے مغرب بردنوں کو اللہ کے حضول میں وسیلہ قرار دے کر اللہ سے دعا کرنا شرائم بالکل جائز ہے عطا پہبا السلم نے اپنے اصحاب کو حکم دیا کہ بھائی تم اس طرح اللہ سے دعا کرو تو تمہارے حجت پوری ہوگی اور صاحب نے بھی اپنے زندگی میں انہوں نے بھی ام ہی کیا امرسم کو وسیلہ کرا دیا دیام علیہ السلام نے بھی ہاں جی پیارے نبی کو وسیلہ کرا دیا بغیر وہ اس پریشانی سے نجات نہیں ملا قرآن پاکی روشنی میں بھی ہاں جی اللہ تعالی نے جو ہے منافقین کو اور جو کمزور ایمان والے خوش لوگوں کو جو انہوں نے آپ کو ساتھ دل دکھایا تھا ہاں جی اور ان سے کہا کہ تم لوگ پیارے نبی کے حضور میں جائیں اور پھر نبی تمہارے حام ہاں میں دعا کریں اور تم لوگ اشتفار کریں نبی بھی تمہارے حام ہاں میں دعا کریں تو اللہ کو بخشنے والا پائے گا ہاں جی اور اسی طرح دا یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے جب اپنے یوسف کے ساتھ کیے ہوئے جو مظالم اور یقیناً اس کا سب سے زیادہ متاثر یعقوب ہو تو ان سب کے بخشش کے لیے یعقوب سے جب اللہ کی درگاہ میں دس بجے دو یعقوب کو سلا قرار دیتے ہوئے کہا عالیہ پیدا اللہ کے نبی آ ہمارے حق میں دعا کریں ہماری استغفار کریں ہمارے حق میں تو انہوں نے بھی کہا میں ضرور استغفار کروں گا صوفہ ساخ الرقم تو یہ تمام احادیث اور بزگان کی تعلمات عمل علامہ علیہ السّلام کی سیرا جمع جناب الدین السلام کے داد مولا علی نے فرمایا جب بھی تمہیں مشکل ہو پیارے نبی کو وصلہ قرار دے دو ان تمام چیزوں کے سامنے رکھیں تو ارزاء گرامین اور رواشی تعلیمات کی روشنی میں ہمارے روزگان کی تعلیمات کی روشنی میں قرآن سنت کی روشنی میں اجمہ علیہ السّلام کو پیام بران اللہ کو اول الہی کو ہاں جی ملاحہ کو جو کہ اللہ کے مکرب معلوم ہیں ان کو اللہ کے میں ہماری کوئی حجت ماننے سے پہلے ان کو وشیلہ قرار دے کر حج طلب کرنا حجرت طلب کرنا شرن بالکل جائز قرآن سنت سے ثابت چیز ہے اسلام کے اندر سے اس چیز کے مخالف صرف یہ ہاں جی الحدیث آل لوگ ہیں ہاں جی میں باقی جو ہے کوئی مسلمان اس چیز کی مخالف مکمل طور پر مخالف کوئی نہیں ہے تمام مسلمان ان چیزوں کو چونکہ ان قرآن اور ان عادی کو سامنے ہوتے ہوئے انکار کے کسی کو گنجائش ہے ان نہیں ہے رضا نامی تو لہذا الحمدللہ یہ مقدمہ ختم ہونے کے بعد اب جو ہے دعائت شروع ہو رہا ہے تو دعت شفو شروع کے شروع میں دعائے نف سے دعا, دعا تشف شروع ہونے سے پہلے ہاں جی دعائے ہمسا اور بیش کی چھوٹی دعائیں پڑھ لیا اس کے بعد چھوٹی چھوٹی دعائیں پڑھنے کے بعد اس کے اختتام پہ دعائے شفو سے پہلے یہ دورد شریف پڑھنے کا حکم ہے کہ دعائے شف شروع کرنے سے پہلے یہ مختصر دورد شریف پڑھ کر پھر دعت شف شروع کرتے ہیں دور شریف یہ ہے علامہ صلی علی محمد و آل محمد و بارک و وسلم علیہم یہ مبارک درود جو ہے جو جامع درود ہے اللہ نے وقران فرمایا اللہ کے پیارے نبی پر سلاد بھی بھیجیں سلام بھی بھیجیں ہاں تو اس میں سلاد و سلام کے ساتھ ساتھ برکت کی دعا بھی ہے پیارے نبی کے حق میں تین چیزیں اللہ سے مانگا اللہ اللہ سے کہ وہ اپنے پیارے نبی کا آپ پر سلاد بھیجیں ہاں برکت نازل کریں سلامتی نازل کریں تین دعائیں اس مبارک دعا کے اندر اللہ کے حضور میں پیارے نبی اور آپ کے آل کے بارے میں کیا ہے تو عظرامی اس دعا کا مختصر توجہ دے دوں تو اللہ جہاں بے آیا اللہ تعالیٰ کے ذات اس کو متوسل ہوا کہ اے اللہ کیونکہ کسی بھی دعا کے شروع میں اللہ کے نا ربن کے اے اللہ کے نام لے کر پھر اللہ کو پکارے تو یہ سنت الہی ہی اس لیے یہ دعا میں درود میں ہمارا ہر دعا کے شروع میں موجود تھے اللہ اے پروگا اے رب اے العالمین اے مالک یعنی اللہ کے ذات کا نام ہے اللّہ یعنی مساوی یا اللہ ہے اور اب یہ اللہ بھی بولتے ہیں کہ بات اللہ ہم بھی بولتے ہیں دعا کے مقام پر سلی جو ہے صلی اللہ سلی ہاں جی امر کا شوا ہے اللہ کے درگاہ میں دعا کے لیے استعمال ہوا اے اللہ تو اپنے سلاد بھیجے اپنی صلاح و درو تو, تو نازل کرے تو اللہ سے جب ہم دعا کر اے اللہ اپنی سلاد اپنی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آل پر بھیجے تو اس کا معنی کیا ہے سلاد جب اللہ کی طرف سے ہو تو اس کے مطلب یہ ہے اِسال رحمت اور رحمت علائقہ پہنچانا یعنی اللہ کی طرف سے وہ تمام رحمتیں جو آپ صلی اللہ علم کی ہاں جی ظاہری بات انہی دنیا میں آپ کی بلند سے بلند مقامات کو آپ کے مقامات کو بلند کرنے کے لیے آپ کے درجے کو بلند کرنے کے لیے ہاں جی اور اللہ کی طرف سے رحمت نظول ہوتی ہے یقیناً آپ کی دنیا سے جانے کے بعد جو ہے آپ پر جتنی امت درود بھیجیں گے اتنا ہی آپ کا درجہ بلند ہوگا اس لیے ہمیں درد بھیجنے کا حکم دے دیا تو درود بھیجنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ کو جب ہم دعا کرتے ہیں تو اس سے اللہ صلی اللہ علامہ محمد وال محمد مطلب یہ کہ اے اللہ تو اپنے رحمتیں ہاں جی اپنے پیارے نبی محمد مصطفیٰ کے آل پر نازل فرما یہ مراد ہے اور جب فرشتوں کی طرف سے آتا ہے فرشتے درود بیچتے ہیں تو اس کی مطلب یہ ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ سے استغفار طلب کرتے ہیں رحمت طلب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اور ہم بندے بھی جب اللہ تنگاہ میں ہم درد ہیں تو ہمارے درد بہن و بھی یہ کہ اللہ تعالیٰ سے طلب رحمت ہے تو ابھی جب ہم کہتے ہیں اے اللہ تو اپنے رحمت نازل فرما محمد عالم محمد پر اللہ مد صلی اللہ محمد و عل محمد کے مطلب کیا ہے کیونکہ ہمارے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے ہاں جی اللہ کے حضر میں دس و دعا ہوتے ہیں اے رب عض الجلال اے مہربان اللہ تو اپنی رحمتیں اپنے پیارے نبی پر نازل فرما اس کے یہ مطلب ہے تو اپنی رحمتیں بے نہایت رحمتیں ہاں جی اپنے پیارے نبی اور ان کے آل پاک پر نازل فرما کہ جس كقین اس رحمت کے نظر میں ان كے درجات بلان ہوں گے اور جتنا ان کی درجات بلان ہوں گے ہم سب کی مغفرت کا ضرور ہوگا اور یہی درود محمد آل محمد سے ہمارے رشتے کو مضبوط سے مضبوط تر کرے گا ہاں جی اور اللہ سے جواب نے اللہ كہیں دیا تو اللہ سے بھی رشتہ جوڑا اور پھر اللہ كے نے اللہ محمد کی درود پڑھا تو اللہ کے ایک حکم تعمیل کی آپ نے تعميل کی تو سے اللہ سے اور قریب ہو گیا کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ علكہ تو سلنبى ياظين عامن صمتى فرمايا فرمايا اللہ اور پھر سے نبی پر درود بيچتے ہیں اے ممن تم بھی پیارے نبی پر سلام بھیجو فرمایا ہاں جی تو جنہ درود سلام بھیجنے کا حق ہے تو یقینا جو ہے اب ہم نے اللہ کو بھی پکارا یا اللہ كہ کر اللہ كہ كر پھر جو ہے درد جب آپ محمد عالم بیچتے ہیں تو اللہ کے بعد نبی پر درد بھیجنے کے حکم کی بھی ہم نے تعمیل کیا تو دو زاویے سے ہم اللہ سے قریب ہوئے جب ہم نے محمد عال محمد پر درد بھیجا ہاں جی تو پھر جو ہے ان کے درگاہ میں گوئے کہ آپ نے ایک ہدیہ بھیجا ایک تحفہ بھیجا اس ہدیہ تحفے کے نظر میں آپ محمد عالم محمد سے بھی آپ نزدیک ہو گیا ہاں جی یقینی بات جب ہم ان کے حام دعا کرتے ہیں ان کے درجات کے بلندی کے لیے اللہ کے حضور میں قریب ہیں قریب تر ہونے کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ جو اس درود کی برکت سے ہمیں بھی اللہ سے قریب کرتے ہیں محمد علی محمد سے نزدیک کرتے ہیں اور اس درود کی برکت سے ہمارے گناہیں بخشی جاتی ہیں اللہ کی حکم کی تعمیر اور محمد آل محمد سے اسی در کے ذریعے سے ہم اپنا تعلق جوڑتے ہیں ان کے امتی ہونے کا ثبوت پیش کرتے ہیں ان سے اپنے عشق اور محبت کا رحانج ثبوت پیش کرتے ہیں جو کثرت سے جو کہ جی یہ اصول ہے جو جس کو کثرت جس سے زیادہ محبت کرتا ہے اسی کو زیادہ یاد کرتے ہیں تو جو لوگ کثرت سے محمد آل محمد پر درود بیچتے ہیں اس کے ملت ہیں وہ یہ کہ وہ محمد آل محمد سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اور محمد آل محمد سے محبت ہماری جو ہے عر نجات کا ذریعہ ہے ہاں جی عین نجات کا ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہے اور محمد آل محمد سے تعلق ہی انسان کو دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے لہذا دور کے اندر بہت سے برکات ہیں زنگر میں اور حدیث بھی جو بندہ درود بیچتے ہیں محمد عالم محمد پر ہاں جی ان کے گناہیں جسم سے اس طرح گر جاتے ہیں جس طرح موسم خزان میں داختوں سے پتے گر جاتے ہیں ہاں جی مبارک علم اللہ اللہ کے بارے میں اس طرح ثواف ہے ذکر ہوا ہے ساخل اللہ کے بارے میں اس طرح ثواف ہے دور شریف کے بارے میں اس طرح ثواف ہے ہاں جی معاش کے موقع پر جب فرشتے نے کہا کہ جو اس کے ہزار ہزار ہاتھ اور ہاتھوں کے انگلیاں تھے ہاں جی پیار تو اس کا کام جو ہے اس رشے کا کام جو ہے زمین پر گرنے والے بارشوں کے جو ہے تھے کو کے قدرے کو حساب رکھنا تھا تو یہ جی پیارے نبی نے فرمایا کوئی ایسی چیز ہے کہ آپ کو حساب نہ ہو جائے تو آپ اس رشے نے فرمایا اللہ کے پیارے نبی جب آپ کے امتی آپ پر درود بیچتے ہیں تو اس کے مجھے اس کے حساب نہیں ہوتا اس کے ثواب کا مجھے حساب نہیں ہوتا یہ میراج کے وقت میں بہت سلمان یادیس لکھا جین گرامی لہذا درود کے اثرت سے انسان اپنی زندگی میں بے جا اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آل پاک پر ہاں جی اور درد نبی ہمیشہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم درود اللہ کے ساتھ ساتھ ان کے آل پاک پر بھی درد بیچنا ضروری ہے پیارے اسلامی درد نبی اللّہ صلی اللہ محمد وہ آل محمد لکھا ہوا ہے کیونکہ آپ پیارے نوی نے فرمائے جب بھی تم لوگ مجھ پر درود بھیجیں تو دم بردا درود نہ بھیجیں صلاحت البترا نہ بھیجیں پیار صاحب نگر صلاحت بترا کیا ہے فرمائے وہی ہے کہ مجھ پر درود بھیجیں میرے آل پر درود نہ بھیجیں یہ پسندیدہ درود نہیں ہے اللّہ اور اس کے رسول کو لہٰذا محمد اور آل محمد دونوں پر درود بھیجنا ہے اور اس مبارک علمے میں بھی محمد محمد دونوں پر درست ہے پھر علامہ وسلم اللہ محمد خد محمد کا معنیٰ کیا ہے محمد کا معنی جو ہے لغت والوں نے لکھا ہے محمد اس حسی کو کہا جاتا ہے اس کا کسرا حمد احمد اس الجی کر کا سنا المحمود وہ ایسے جس کی اچھی خوبیاں جو ہے بہت کثرت سے ہو خصال محمود اچھی او صاف بہت کثرت کے ساتھ جس حصی کے اندر ہو اس کو جو ہے محمد کہا جاتا ہے چنانچہ قرآن نے بھی آپ کے اندر تمام اچھے اوصاف کے ہونے کے بارے میں قرآن بحان فرمائے نہ کرظیم یہ میرا ابھی آپ خل کے عظیم کا مالک ہے یعنی تمام اچھے اوصاف آپ میں بطور تم پائے جانے والے حستے تمام اچھے اور کا ایک عظیم مجموعہ ہے آپ کو اس لیے شیخ سیدین بغل سے لکھا ہے بل اغل الاب کم علم کشمت جمالین پھر حرمتِ حسنِ جمی و حسال علیہ صلی اللہ حسنت بہت خوبصورت ہیں آپ کی تمام حسنتیں تمام اخلاقیات تمام کردار گفتار عامل سب بہت خوبصورت ہیں لہٰذا لوگ پیارے نبی پر درود اور سلام بے جون غن علامہ صلی اللہ علیہ محمد ول محمد ہاں جی؟ اس کے بعد جو ہے اور آپ تمام افصاف کے حامل ہیں تمام اچھے خوبیوں کا آپ کامل ہیں ہاں جی؟ اس لیے شاعر پھر کہتے ہیں حسن یوسف دم ایسا یدزاداری آنچ خوبان ہمیں دارن تو تنہا داری اب میں یوسن یوسف, یوسف، تم ایسا یہ مساق مذا یہ تمام انبیاء کی خوبیاں آپ کے اندر اکیلا ہیں لہذا جو ہے آپ پر درد بیشتے ہیں اس محبت کا احسار کرتے ہیں تو عال محمد میں آل سے مراد جو ہے ہاں جی آپ کے اہل بیت کے معنی میں یہاں پر محمد آل مطالع کی توجیحات تھے لیکن یہاں پر اب آل سے مراد تو اہل بیت ہے اہل بیت نبی کتاب المنج میں ان کر کے یا کنبہ کے ارکان لوگ تو عالم محمد سے مراد آپ جو ہے علم ال سے علیہ السلام سے زہرا سے ہاں جی پھیلے ہوئے آپ کے خاندان کے اعیمِ الفید شاردہ معصومین ان سے پھیلے ہوئے تمام اولاد ان سب پر بھیجنے کا حکم ہے محمد و محمد پر درود بھیجنا ہے پھر وبارک ہاں جی اللہ اپنے رحمتیں نازل کرے وبارک بارکا تو اپنی برکتیں نازل کرے وسلم اور اپنی سلامتی نازل کر عالم ان سب پر ہاں جی تو بارک کا معنیٰ جو ہے علماء نے یہ لکھا ہے جب بولتے ہیں بارک اللّہ والیام تو معنی یعنی اے اللہ اے تو نے انبیاء اور ان کے اولاد کو جو شرافت اور بزرگی و عزت باسی ہے وہ ہمیشہ برقرار رکھ کے معنی میں ہیں ہاں جی وہ ہمیشہ برقرار رہنی من میں اور وسلم کے من جو ہے ظاہری و باطنی آفات سے محفوظ رکھنا محفوظ رہنا اور ظاہری باطینی حسم کے آفات سے محفوظ رہنا تو یہاں پر ہم دعا کرتے ہیں وابارق محمد علم محمد کو کتوں نے شرافت و مقام و منزلت کیا ہے وہ ہمیشہ ان کو جو ہے برقرار رکھیں اور اور وسلم اور ان کو ظاہری باطنی ہر آفات سے ان کو محفوظ رکھے لہذا اللہ مَ صلی اللہ علّہ محمد وال محمد کے تجمہ یہ ہوگا کہ اے پروگار تو محمد و محمد پر اپنا رحمت و لطف و کرم نازل فرما اور جو کچھ تو نے انہیں شرافت و بزرگی اور عزت باشی ہے وہ ہمیشہ برقرار رکھ اور انہیں ظاہری و باطنی ہر آفات سے اپنی حفظ و امان میں رکھ دیں تو اللہ صلی اللہ علیہ محمد وال محمد کا یہ جامع ترجمہ ہوگا زین گرامی باقی یہاں درد بھیجا ہے کیونکہ پیارے نبی علیہ السلم نے فرمایا ہے جب بھی تم لوگ اللہ کے حسن میں کوئی دعا کریں تو اس کے شروع اور آخر میں درود شریف پڑا کریں متیں کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کو حیا ہوتا ہے کہ اپنے نبی پر بیچنے والے درود کو قبول کریں اور آپ بندے کی حاجت کو بیچ میں سے نکال دیں یہ اللہ کو حیا معنیٰ ہوتا ہے لہذا اللہ تعالیٰ جب بندہ درود بیچتا ہے تو اس کی تمام حاجتوں کو بھی پورا کر لیتا ہے اس لیے ہمارے بزرگان نے ہر دعا کے شروع اور آخر میں درود بھی بھیجا ہے اور بندہ کے بھی درد بھیجا الحمد صلی اللہ محمد وال محمد و بریک وسلم علیہم آج کے درکارات پر اتباہ ہوتی ہیں آگے انشاءاللہ کل سے خود دعا تشفو شروع ہو جائے گا